الحمد للہ کل کے درس میں روزے کی فرضیت اور شہری کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ روزے کے چند ایک تقاضے اور افتاری کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا اللہ سہانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان تم پر روزہ اس طرح سے فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا مقصد ہے تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا یعنی اللہ سبحانہ خال و تعالی روزہ رکھوا کر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے روزہ بھوک ہڑتال کا نام نہیں کہ بندہ شہری سے افطاری تک کچھ نہ کھائے نہ پیئے بس یہی روزہ ہے چیز کا نام محض کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم یادا اور رزدوری فالح کی حاجت کاما ہو و شارو جو آدمی جھوٹ بولنا جھوٹی بات کرنا ریبت چگلی گالی بلوج یہ کام نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کی بغاوت نافرمانی والے کام ترک نہیں کرتا تو ایسے بندے کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں یعنی صرف کھانا پینا چھوڑ دینا مقصد نہیں ہے مقصد تقوی حاصل کرنا ہے کہ بندہ روزہ رکھ کے جہاں اللہ سے آلہ کا حکم مان کے اس نے پاکیزہ پانی کو حلال اور طیب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے ایسے ہی اللہ تعالی کا حکم مان کے خبیص کام کرنا بھی چھوڑ دے گرمیوں کا موسم ہے روزہ یہ جون جون دھوپ چڑھتی ہے دن گزرتا جاتا ہے اپنا آپ دکھاتا ہے پیاس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک آدمی ہے پیاس کے ساتھ ستایا ہوا حلف اس کا خشک ہو رہا ہے روزہ رکھا ہوا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ غسل خانے میں جا کے اندر سے کنڈی لگا کے تھر پہ پانی ڈالتا ہے جسم کو گیلا کرتا ہے بس اوقات آدھا آدھا گھنٹا وہ پانی کے نیچے سر دے کے کھڑا رہتا ہے کیوں گرمی ہے روزہ رکھا ہوا ہے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے تو چلو کچھ تھوڑا سا سکون آ جائے اب اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اکیلا ہے تنہا ہے اگر وہاں یہ پیٹ بھر کے بھی پانی پی لے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا ایک آدھ گھونٹ پانی کا پی لے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا کیا نہیں کی. لیکن پھر بھی بدنامی کا ڈر نہیں ہے کسی کو پتہ چلنے کا ایکسپوز ہونے کا کوئی خدشہ نہیں پھر بھی ایک کترا پانی کا حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے روکا ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی ہے صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ مغرب تک سورج کے غروب ہونے تک کچھ کھانا پینا نہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مغرب تک کھانے پینے سے روکا ہے روزے دار کو ایسے ہی اللہ تعالی نے مسلمان آدمی کو روکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہ فرمانی والے کام نہ کرے لڑائی جھگڑا نہ کرے غیبت چگلی نہ کرے جھوٹ نہ بولے دھوکہ فراڈ نہ کرے امانتوں میں خیانتیں نہ کرے کتنے ہی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے پاکیزہ پانی صاف ستھرا شفاف وہ چھوڑ دیتا ہے لیکن اسی رب اور مالک کا حکم مان کے اگر یہ آدمی خبیث کاموں کو بری باتوں کو نہیں چھوڑتا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا دنیا میں بیوقوف اور کوئی نہیں کہ ایک ذات کا حکم مان کے اچھی چیزیں چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کا حکم مان کے گندی چیزیں نہیں چھوڑتا اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جس کا حکم مان کے اچھے کام کو چھوڑ دیا ہے اس کا حکم مان کے گندے کاموں سے تو اس سے زیادہ دور رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہو اور کوئی دوسرا آدمی آئے اس سے لڑائی کرنے لگے یا اس کو گالی گلوچ دے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ آگے سے اس کو کچھ جواب نہ دے فن یقل این سائے وہ یہ کہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے ت نے جو بکوا ساتھ کرنی کرتا چلا جا تجھے یاد ہے ساری دے دے میں نے کچھ نہیں کہنا میں روزے لال یعنی کہ یہ روزے کا تقاضہ ہے کہ بندہ گناہ والے کام سے بچے اللہ تعالیٰ نے پرانا ظلم جو آدمی مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اپنی زبان سے اگر کوئی برا کلمہ نکالتا ہے تو اس کے اوپر اتنا زیادہ گناہ کوئی نہیں اس کے لیے جواز ہے لیکن روزہ دار آدمی پھر بھی یہ کام نہ کرتا لڑائی جھگڑا حق پر ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دے یعنی روزے کا یہ تقاضہ ہے اور اگر کوئی آدمی اس کو پورا نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایک مقام پر نبی علیہ اللہ و فرماتے ہیں کہ کتنے ہی دنوں کا روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کتنے ہی راتوں کا قیام کرنے والے ایسے ہیں ترابی تحجد پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں کے قیام کے نتیجے میں شب بیداری اور راتوں کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں کیوں اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے اور اگر کوئی بندہ اس کے تقاضے پورے کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منسامہ رمادان ایمانوں و احتساب تقدامہ مل جلتی جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں مومن بندہ ہو روزہ رکھنے والا اور اپنا احتساب کرے محاطمہ کرے جو اسے گناہ سرد ہوتے رہے ہیں ان سے توبہ صاحب ہو اللہ تعالی سے نیکی اور ثواب کی امید رکھے ایسے بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسے ہی وہ بندہ جو راتوں کا قیام کرتا ہے قیام اللیل کرابی تحجد کا اہتمام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں تو اس کے بھی پچھلے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں تو روزے کے اگر بندہ تقاضے پورے کرے تو اجر و ثواب بھی بڑا ہے اور اگر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو پھر صرف یہ بھوک ہڑتال ہے اور کچھ نہیں دوسری بات اس تاریخ سے متعلق اللہ سبحانہ خانہ نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا اکبر اللہ ہا ہُنہ وہ اکبر الحر و الا ہا ہُنا و غارا پاتی فقد اختار قائم جب ادھر سے رات آ جائے ادھر کو دن چلا جائے سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی فوراً افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا ہے مثلاً سات بج کے بیس منٹ سے لیکن لوگ اس کے باوجود کہ ان کو پتہ ہے ہاتھ پانچ کے 20 منٹ پہ سورج غروب ہوتا ہے وہ ایک تاریخ لیٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں 20 منٹ پہ سورج غروب لہذا 22 منٹ پہ ایک تاریخ دو منٹ اور انتظار کر لو تاکہ اچھی طرح غروب ہو جائے یہ طریقہ کار اللہ تعالی کے حکم کے بھی خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بھی خلاف ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی حکم رجولی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہے نہیں فوراً سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کر دیں تو یہ اس میں بڑی خیر ہے بڑی بہتری ہے اور اگر کوئی آدمی روزہ افطار کر دے وقت سے پہلے یہ تو ہے غلطی کے ساتھ غلطی کے ساتھ تو بندہ دوپہر کے ٹائم بھی کھا پی لے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے روح الخاطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماتے اللہ نے میری امت کی بھول چھوک معاف کر دی اللہ تعالی نے اس کو اور اس کو ہے یہ موج کرے روزہ اس کا قائم ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کھا لیتا ہے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے افطاری جان بوجھ کے رقط ہونے سے پہلے اگر کوئی کرتا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا روزہ ضائع ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اپنے ارقوبوں کے بال الٹے لٹکے ہوئے تھے ارکوب ارکوب اس پٹھے کو کہتے ہیں یہ ایڑی اور پنڈلی کے درمیان جو ہوتا ہے عام طور پہ کسائی کساب بکرے کی کھال اتارنے کے لیے اسی پٹھے کے بال بکرے کو الٹا لٹکاتے ہیں اس کو کہتے ہیں رقوبہ یعنی اس پٹھے کے بال کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے پوچھا گیا یہ کون ہے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطاری کرتے ہیں. تو وقت سے پہلے افطاری کرنا بھی ٹھیک نہیں اور دیر کر کے افطاری کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں جو ہی ٹائم ہو فوراً روزہ افطار کرتے ہیں افطار کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ یو فرا روزہ بات ہے کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے اگر کر کھجورے دستیاب نہ ہوتی فلاً توجورے افطار اور اگر وہ بھی نہ ملتی پھر پانی کے چند گھوٹ مار لیتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعاری تھی بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرتے اور افطاری کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے الاجر گئی رگے ہو گئی اور اجر انشاءاللہ اللہ تعالی کے ہاں پکا ہو گیا یہ ایک تاریخ بعض کی دعا ہے عام طور پہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہ انی ان کا سنتو واہ رشتے اور کچھ لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں اللہ لکا وابی کا, آمنتو وعلی کا, کا <تصفح> یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت نہیں روزے کی افطاری کی دعا کیا ہے بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرتے اور پھر افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے <تصفح> اللہ سبحانہ بھیا نہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وہ